صدہ فطر کے نصاب سے متعلق وضاحت کرنا کم از کم اور زیادہ زیادہ کتنی رقم فی کا صدقہ, صدقہ فطر ادا کرنی ہوگی اس کا جو وزن ہے تقریباً سوا دو فطر اب آپ اگر کلو اور گرام میں اگر آ جائیں تو دو کلو سے ذرا سا اوپر دے دیں تقریباً دو گرام اور اس کو یوں سمجھ لیں کہ سوا دو سیر آٹے کی قیمت اگر آپ لگائیں تقریباً پچہتر روپے ہوتی ہے اور ہم نے اسی روپے کا اپنے ہاں اعلان کیا کہ ایک آدمی کا فطرہ ایک آدمی کا اسی روپئے ہے اور اپنی طرف سے اپنے بیوی اپنے بچے یہاں تک کے جو بچہ عید کے دن بھی پیدا ہوا اس کا بھی صدقہ دینا ہوگا اور فرمایا کہ جب تک صدقہ فکر ادا نہ کرے گا اس وقت اس کی رمضان کی عبادتیں زمین آسمان میں مولق جب تک کہ وہ فطرہ ادا نہ کرے اور جب وہ فطرہ ادا کرے کوئی گوتائی اور کوئی, نسیان, کوئی بھول جو ہمارک تو, کے کے تو فطرہ کا نصاب یہی ہے کہ کوئی آدمی ساڑھے باون تولا چاندی یا اس کی قیمت اپنے پاس رکھتا ہو تو ست فطر اس پر واجب ہے کہ اس جس کے پاس اتنا مال نہیں وہ خود لے کر کے اپنا گزارا کر رہا تو ستر اس پر واجب نہیں